آ جائیں جناب اللہ کی کرامات قرآن پاک سے پہلے دیکھتے ہیں رضا بھائی آپ نے کو پلے کرنا ہے کوئی بات کرنی ہے یا میں یہ شروع کر لوں تھوڑی دیر یہ درد لیتا ہوں تھوڑا سا پڑھ لوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ شاء مائیک آپ لوں کے حوالے ہوگا دو چار گھنٹے جو بھی آپ کریں کیا خیال ہے میں کو پڑھ لوں آپ کی اجازت ہے رضا بھائی اس سے ہی پانچ دس منٹ میں تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں پھر ان بات کرتے ہیں جاننا چاہیے کہنے اچھا اچھا حکیم اور احادیث صحیحہ میں کرامات اور افعال فوق العادات کے متعلق وارد ہو چکا اگر ان کا انکار کیا جائے تو اس سے قرآن اور حدیث کا انار لازم آتا ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور منو سلوہ اتارا। چنانچہ اس کو پر ہمیشہ ابر کا سایہ رہتا ہے اور ہر رات منوسلوا کھانے کو ملتا ہے بگر کوئی اولیا کی کرامات کا من کر یہ کہتی ہے تو حضرت موسا علیہ السلام کا معجوزہ تھا اس سے اولیا کی کرامات کیسے ثابت ہو سکتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فی کے حضرت موسا کا معجوزہ تھا اولیائی امت سے جو کرامات سرزد ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے نبی علیہ السلام کے معجوزہ کی حیثیت رکھتی ہے اگر کوئی یہ کہے کہ اولیا امت کی کرامات نبی علیہ السلام کی عدم موجودگی میں کس طرح صحیح ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ کہ جب موسا علیہ السلام لوگوں سے غائب ہو کر کوئی دور پر چلے گئے تب بھی وہ کرامت جاری رہی اس لیے موجودگی اور عدم موجودگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر موسا علیہ السلام کی کرامات ان کے عدم موجودگی میں صحیح ہو سکتی ہے تو اولیائی امت کی کرامات بھی ان کی عدم موجودگی میں صحیح ہو سکتی ہے دوسری بات یہ کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ ملکہ بلکیس کا تخت لایا جائے تو آصف بن برقیہ کی کرامت سے وہ تخت فلفور پہنچ گیا قرآن میں یہ خبر بھی ہے ککال افریت نے کہا جس حضرت نے کہا کہ میں لا کر دیتا ہوں قبل اس لئے کہ آپ بجس درخواست کریں لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے تو ان کے ایک صحابی آصف برقیہ نے فرمایا ان آتی کا بھی قبلہ میں جبکنے سے پہلے لا سکتا ہوں اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض نہ ہوئے اور نہ من فرمایا اور نہ ہی ان کو یہ بات ناممکن نظر آئی یہ کسی صورت میں نبی کا معاوضہ نہیں تھا کیونکہ آصرف پیغمبر نہیں تھے بلکہ محالہ ایک کرامت تھی جو غیر نبی سے سرزد ہوئی اگر معجوزہ ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا دوسرا واقعہ حضرت مریم کا ہے وہ یہ کہ حضرت ذکر علیہ السلام ان کے پاس آئے تو گرمی کے موسم میں موسم سرما کا میوہ ان کے پاس دیکھا حالانکہ گرمی کے موسم میں گرمی کا میوہ ہونا چاہیے جب حضرت ذکر نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے مریم علیہ جو ان پیغمبر نہیں تھی نیز حکیٰ نے صحیح طور پر فرمایا نقل کے تساکت علیہ کے کھجور کے درخت ملاؤ تو تازہ کھجوریں گریں گی نیز قرآن پاک میں سابقات کے جو حالات بیان فرمائے ان میں سے کتے سے کلام کرنا غار میں ان کا تین سو سال سوئے رہنا اور دائیں بائیں کروٹ لینا یہ تمام افعال خر کے عادات ہیں اور ہرگز معجزہ نہیں کھیلا سکتے بلکہ کرامات ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کرامت کا ظہور دعاؤں کے قبول ہونے کی صورت میں یا مشکلات کے حل ہو جانے سے یا طویل سفر تھوڑی دیر میں طے ہو جائے یا غیب سے تو مل جائے یا کسی کے دل کا حال معلوم ہو جائے وغیرہ تو جب قرآن پاک میں بھی میں حضرت مطلب علی کے پڑھ رہا ہوں اور بہرحال آ جناب آپ لوگ مائک پہ آ جائیں اور پھر انشاءاللہ ہم رات کو اس پر بحث کریں گے السماء علينا إلا البلاغ